الحمد لله وكفاء والصلاة والصلاة على سيد الرسل وخاتم ال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 جنہ مرضی وہ ظاہری ترسن والا ویکو گے نا اندر, اندر آین نہیں ہونا کیوں جو اندر دا غم تے خوف ہے نا بےقرار رکھے رکھ جس بندے کے دل لت. غم تے خوف دنیا کا نہ رہ جائے نہ پچھڑی کا گم رہے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 ملیا کھڑا ہے اندر اللہ اللہ. فرمایا سڈے جنگ کی سان بیٹھے جی اے سکون کوئی نہیں جاسا لے جنو آن دی وے رانجے رانجے ویچ ویچ سما محمد تھیر جنجالو رجے خاج میاں محمد بخشارف کھڑی فرما ہے رانجے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 سد کے جواں تیری ریاضی کی بول رہی تین دزار تی بن دے مولا علی سرکار شیر کیوں جو غم دنیا دا نکل گیا آخرت پہ خوف ہر کسی نکل گیا ایک مولا غم دنیا دا ہو وے. تے سمجھ اندھیرا ہے گم آخرت کا ہو سو دنیا دا قسم خدا بھی بندے کھا جا دکھ کھا دا غم کم نا ہر نو کھا توجہ نہیں فرمائی بول بول سبحان اللہ ہر کھوی کبھی نہیں جدو ایک آخرت دا غم پہ ج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 خدا دی فرشت نسیب نہیں ہو سکتی پاک زندگی قرآن دی ہدایت چلانے مرد مومن مرد عورت مسلمان فرما میلا حیات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 فاروق آزم رضی اللہ تعالا نو ادی دنیا دے بادشاہی کی کوئی بندہ زکات لینا حقدار فاروق آزم نہیں رہن کوئی بندہ زکات لین دے حقدار فاروق آزم نہیں رن دکی ایک بی بی بیبی مدینے اندر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 جڑے ساری زندگی دنیا دو تے قرآن دی مخالفت تاں کر کے جڑے جی تمن 네 خان قرآن دی گل دنیا سننا بھی کدار خدا کر سدیا نے حافظ نا.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 او انجام تین دشمنوں کا کری والیاں سوچا نہ رکھی تاکہ تر سزا بچا جان پس جیسی بول بول سبحان اللہ آہ! آہ! سکول لکھا پر نظر آیا جو سو نبی پاک سکار جو بند سلو مسلے شریف تو نبی پاک کے صحابہ بھی سامنے باڑا نسائی کی حدیث نسائی شریف حدیث کتابوں کے ادیس کی کتاب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 ناراض تھی راضی ہو میرا بیڑا گرک ہو ہی جان ڈوبی جان توجہ نال چبول سب اللہ ایک دے سانگی ہر ایک جتی زاہد زہد تھی دکو تک اپنے ریزت پوچھو تک تھی میتی کرتی بوڑتا مطلب پرے کہیں جی جوڑے پیسے کی خاطر نہیں توجہ نہیں ہو پر بھائی وہ کسی کی کرنی ان کی خاطر گل دی خاطر سجنا سن قرآن تو جو کنڈ ہے عزت کا پتہ ہی کون رہا اتھا سمجھی بیٹھے لوگ ہاتھ چومن لوگ جتی چکن دے عزت ہوے گی بناج عزت دیں ہندی حضرت ہوئے اس کرنی کی کدی کسے جتی نی چاہیے فرمائے نعمت یاد ہوں دی تیرا شکر کردہ رواں گا نا شکرا نہیں مرانگا نعمت یاد رکھا گا چنا توجھال عشق سارے رنگ مڑ دکھا چڑھتا سارے ادب سکھا چڑھتا ہے قسم خدا بھی کر کے دولت مل جاوے نا ادب آ جائے آپ میرے کوئی محدس ابد ال پروالے موہر کام نے حضر ہے تم مکی احمد اللہ آپ لکھتے حضرت ابو بکر ہاں سمان محدث کے حوالے نال. لکھ دے نے؟ حضرت ابو بکر حضرت مولا علی نبی پاک سرکار دے شریف تو چھ دن بعد قبر شریف دی زیادہ تل گئے گئے زیادہ تل سبحان صدقے سب کے جا سب بول چانو سونا سامل یار سج وہ سامل ہوجا مط فری حضر ہمرو یا دل دید میں مٹھڑی نت جا بلب سونا خوشی میں یار نبی دبدار حضرت ابو بک مولا لی دون نبی پاک دی قبر شریف دید دی دی دی دی وال جا رہے نے زیارت والے پاس سے عربی بھارت پڑھنا ابو, ابو بکر والی تقدمیا خلیفا تو تقدم رسول سمی تو رسول اللہ, صل اللہ علیہ وسلم یقین کمند لتی ہوں تو میں یار جا رہے حضرت ابو بکر سدی مولا علی عرض ار اے رسول اللہ کے خلیفے تھی اگے چلو میں پیچھے ٹرانگ تقدم یا خلیف رسول اللہ روایت حدیث کی کتاب سامنے میں آواز مذہب کوئی نہیں مطلب اتنے آواز کا نہیں اے تھے جو دا سی جو اٹھ کے بک بک دین بن جائے نہ نا نا سا مطلب اسلحق یا قرآن لئی، یا دے نورانی بیان سجنا دے میرا سیاڑا مذہب کوئی نہیں، سبحان اللہ سدکے جا میرا پاک علی دے،, اے رسول اللہ دے خلیفے اگے چلو آپ فرما میں میں اندر اگے کلنا ابو بکر دے نے علی نو فرمایا میں اندر اگے کلنا جہد بارے میں نبی پاک تو سنیا فرمایا ہوے علی کا منزلہ تی ربی فرمایا علی میرے سامنے رب مطلب دا ربیب علی میرا حبیب میں کل سگنا ادھر ویخ میں سوچتا ہوں سن اللہ دے فقیر لوگ یہ کیوں آخر میں تیرے دردیاں کتیا نہ کتوں کٹیاتوں دلیل میرے کو کتاب تاریخ محدت حضرت فاروق آلم کی شان جلد جی اس لکھا ہوئے حضرت نبی پاکی نے نبی پاکابی نے جنا دس سال نبی پاک دس سال تو نبی پاک سرکار کی خدمت کی حضور پاک کے نال ہی رہے سفر حضرت جیتے بھی آدھے سن نبی پاک شریف بھی آپ کے کول ہوں دے جوڑے مبارک <سؤال> آپ سرکار سن حضور کا لوٹا مبارک بھی آپ ہوں مسود فرما نے جی مجھے پتہ لگ جا فلانا کر بھی ادب کے پیار اللہ خشک ملا نہ جڑے میاں لاؤ جی گلام فری درتیا میں کہ اوترا سکا اوترے سکے تینوں کی پتا ہوں ایمان دس دلیل اگر غلط میں حوالہ ثابت کو غلط کرے تو میں دبان نہیں میں میںکھا سکنا وا جو حضرت مسعود نبی پاک میں ہے؟ ہے یار میم پتہ لگ جانا کتا امر پیار کرتا ہے نا تے میں اس کتے نال بھی پیار نہیں نا حضور س... خواجہ میر ابد الاحد بلگرامی سبا سنابل شریف کے اندر لکھیا. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید کے خلیفے اپنے دربار شریف دلی بیٹھے سن آپ بار بار اٹھ کلا سن گلاما پوچھا حضور کیوں اٹھتے جی پر ایک کتا گزر دے میرے دربار دے دگوں میرے آستان دے دنوں ایک کتا گزر وہ کتا, کتا میرے بابے فرید دے آسانے دے, دے. کتے دا ہم شکل ہے तेरा बोलचा सुबह सदक जाओ रब दे कुरानी हिदायत आ जाए तो समझा आने फिर पता लगता है हम सैर क्यों पी हूँ सुबह दैर नहीं پارک جناب نچ نچ کے ٹوری سی نہ مڑ گیا تھا سانو نہیں پتہ عزت اج عزت کا پتہ قوم نو मान दस वैधिया भैया नोटा दे खिलाफ हां पता नहीं किनिया खलोतियां सन तो कि खलोतियां हो भी गई तुसा तो जुमला नहीं जानते पंजाबी जा कि खलौती सन तलोतियां हो भी गई جہے پابی نے وہ سمجھتے ہیں اس گلے کتنے پہ جانتی خیر مائی مان اال لاہور ویکیا فوٹو انہوں دیا لگیا پیو اتوں لکھا ہی کھڑا امیدوار اال کی بڑی کے اتوں کہ مونج کٹی چانگڑ بھی ہل امیدوار ڈگل ہوئی ہاں جی آپ آخے ایتکی میری دھیان نے وہ کھلوتی ایتکی ان کرنا اگلے تے بڑا کچھ سمجھ دینا کرنا فلانے کی کلوتی ہے یہ سو حفیظ جلندری ناحمد اللہ بولیا حفیظ جلندری وہ جدہ قومی ترانے ساز آئے نا جی رب اگھی نہیں کھلوتے وہ بھی اٹھے کلو نشاد جڑے کنجر نہیں نا رب اگے کلو اس مراسی کے ساتھ اٹھے کلو کی جی یہ ترانے کا احترام ہو رہا ہوساں یہ گلا میرے نال جان جانتے ہو ہاں جی ہوں با یزید گستامی نہ بنو تو ذرا بولو سبحان اللہ سبح کرتوت کرتے حفیظ جلندری فرما غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے لانت خوش ہوئے عزت رب نو راضی کرنے چاہیے تبج نہیں فرمائی میں جبرت میری جان ہے صرف اللہ کا قرآن بس اور پاس یہ عزت ہے میرے جو لگ گئے میں سیا آخ عت کھڑا تھی میرا چوڑے دے گھر ایسائی کا بوا پیا کڑکاویا میں سجا دیکھتے سہی تیرے دربار سے کدی بادشاہ سن مولا علی پسنگ حسین پاگ بھائی مولا حسن تنگی آ گئی تنگی آ گئی ارادہ کیتا حضرت معاویہ دے تبھی مواویہ دل جان کا بینتل مالس مینو نبی باغ سرکار آئے ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ روایت پوری کھول کے سنا سونا محد سب نے کفی الیا و دی روایت حضرت معاویہ سرکار ہر سال دے سال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 परमाया पुत्रा बादशाह दरबार से जाना साम नहीं आजा सुबह बादशाह दरबार से जाना साड़ा कम नहीं सवेर होजरत मुआवजा सरकार ने दुगने आप ही पहुंचा दुबान اج سی دروازے چوڑے ہی سائی دے گھر اکھے دےنا ہی پاسے چوڑا پاسے سید سد ووٹ برابر قدر برابر فٹے لانا تباہی نہ ہو عزت سمجھنا ہے میرا تیمان اے وے سد ایک پاس ہو ساری مخلو کے پاسے پاس سونے مبارک خون دا مل پھر بھی نہیں ہو سکتے میرا بول جا سبحان اللہ کیوں استا نہ رلن کیوں بربادی نہ آئے شری مولا سونے کا قرآن اللہ سونا کیا سیر نہیں کرتے جو ویکن جا کے پہلے زیادہ آبادی بھی زیادہ سی آبادی بھی زیادہ سی آبادی بھی زیادہ जیادہ سی مت سمجھے چوکھے دنیا آبادی زیادہ قرآن کنے وار بن کے فصل کٹائی بیٹھی آئی کئی بار فصلیں کٹیچ کے زمین رل گئی اے نہ سمجھی کلے بندے تنیا انسان رب سونے پیدا فرما کے کئیوںبا نال گرکتا کئی گرک کر چاہ سونا یہ بہت آبادیاں قوما اشدہ خوب تن تاقت لوگ سنو ہاں جی اصل تو سمجھے پن پانچ چھ چھ فٹ کے آخری قد رکھنے والے چھ فٹ جوانا جا چھ فٹ کا بندہ ویخ لیے ساڈیا اکھا ہی تٹیاں رہ ج جیا جنڈے اللہ تعالی فرمایا فرما لگتے ڈیجیاں پہلے ایڈے لمے جوان سن زمین محلہ عمارت وڈیاں سن لیکن فما اگنا انگانو یشو مولا فرما دا چلو شا نا آبادی دی کسرت بچا سک اپنی طاقت جسمالی پرجا نہ انہوں زمین کوٹھیاں بنگلے مضبوط مضبوط عمارت محفوظ رکھ سکیا جو وہ کرتے سن ان کرتوت نے کھ فائدہ نہ دتا جنیاں محنت کردے سن زلزلیاں تو محفوظ پروف عمارتاں بناونیاں تاکہ ہلنی نہ جو دے کے بڑھ پہاڑاں نو کٹ کٹ, کٹ, کٹ کے نہ پتھر تراش تراش کے یا دے محل بناونے پہاڑوں کا کٹ کے پہاڑوں دے محل چبنا مضبوط محل بنا چھوڑنے جدایت کنڈا آخیا نبیا کی لے کے آئے جی سل شعور نہیں تو کوئی نواں شعور دھرتی उन्होंने सा हिदायत न साब दिता तो उन्हों कोई ताकत कोई हीला कोई वसीला बचा नहीं थक्या अगला कुरान का बयान सुन सुनावा बोल बोल बोल پل جاتے سولہ فرمانا ہے جو انہوں کے کول علم سنیا والا دنیا کا علم جہن عمارتیں بنا, جی بنا جی سن جمارتہ بنا سن جہے دنیا کا مال سمان کما سن کٹھا کرتے سن اس علم دے مغر ہوئے آئے نبیا کہ مزاقی ہدایت لے کے آئے جی کہڑا دین لے کے آئے جی کہڑا شعور لے کے آئے جی کہڑا علم لے کے آئے جائے سانو کسی علم کی لڑ نہیں ہدایت نہیں اللہ فاضل مولانا سید نہیں مدد مرادا بادر احمد لال ہے آپان شریف کے اندر پہ لکھے بولو بولو آلہ حضرت دے وہ شیرنا شیرنا قرآن آ. دے اس مبارک آ. بیان دی تفسیر آلہ حضرت دے شاگرد سید الدین مراد آبادی تفسیر خزائن الرفانے سامنے آ مل جانے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 ایمان قرآن پڑھیے نا ہر دور چونیا یہ قرآن کی شان ہے جائبات نہیں ہر دور چ نو ہاں کمینے کمی نے نا پرانے دین کی بات کرتے ہو سور آ یہ پرانا ہو ہی نہیں سکتا توجہ نہیں فرمائی نے آ کس اللہ کیا ہوئے رب پرانا آخ گا دیرتی چودہ سو سال ہو گئے آیا اسلام رب کدو کا رب رب تو ہوا ہو رب ہوں کوئی نواں تازہ لبھی کی خیال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 میں آ گیا وہ آتا ہے بولا جی اے مشرق مشرقی قوم بڑی کری ہے خدا انگریز بھی مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی مشرق خدا خداوند سفیدان فرنگی مغرب کے خدا ودر د فلزاد اگریز آن سونے چاندی مال ما دولت جا نکلتا ہے خدا نو خدا, من دے نے نو خدا من دے نے تے مشرقی نو خدا منگ روا من فرما کھڑا سی حالت ویخی کھڑا سی ہوں بخار کتنے اپنا پیا ہونا ایماندار حال اپ پیا ہو سجنا اللہ واہدہ شریق بولا سونے کا بیان کی تفسیری سیمین سانو کس علم کی لڑ ہے سانو کسی شور کی بے شعور ہے شور ہے اچھا ویخنا نا تو نبیا کی گلتے دین کا کتابوں چلو گے عزاب آئے گا پاگل مزاق اڑا چلنا بھی نہیں مننا بھی نہیں انکار بھی کرنا مزاق بھی عذاب ہو جانا تو سبھی نا چلے عذاب آ جانا مزاق اڑائی نہ رب سونے آیا رزب اچھا میرے بنائے میرے بنا میرے گلان میں کرا بھی ول کی گل ہونا بچاو والی گلٹا مزاق اڑا انکار کرن پھر کی فرما رو مولا فرما فلما جا تم سول بنا در جا مگا کڑا سن انہیں آن و مٹے تو دنیا تو ختم ہو گئے جدو ہوئے اللہ فرما بما فلم مشلو جی راجی دیا بول سبحان اللہ مولا سونا فرما دے جدونا سا عذاب ویخیا سر آ گیا لو پھر کی ہوا کالو بل کہ ایک نن گیا ایک گل بن لیے جو کچھ اصان شرک کرتے رہے جا کچ پا اتھا انہوں کفر کیا پر رب سونا فرماندہ منیا جدو ادا اچھا من لیا فلن ہلتی کد خلط کافرون مولا سونا فرماندہ ہے پر اداپس کے آخری عذاب جڑا دنیا تو ختم کرنے والا ہوں پس کے اس لیے فائدہ نہ دونوں کیونکہ لیے جے من پھر مومن رب, دی دا رب سونے دے کھاتے کاغذات مومن نہیں لکھیں دا اس لیے سارے کافر بھی من دے لے آئے گلتی کرد رہے تو سچا سائ اتنا گوڑے اصا <سؤال> خطا کی دی. تیرے بندے سچے دن مولا رب فرما فائدہ نہ اخیر ختم ہو گئے مولا فرما اللہ گور ہے گورانائی اللہ تعالی فرما میری یہ ہوئی سنت کی مطلب جدوں سڈے دین دا, دا مزاق اڑا ہے حقیر سمجھنا ہے دنیا نے کنڈ کرنی آخنا چاہیے ہی نہیں دا بدل دا فرمایا نہیں وجہ نہیں فرمائے قرآن قرآن ہی رجے دا کسا نہیں یہ سونی بائیوال کا کسا نہ سمجھی دنیا سمجھا رب پچھلیاں دیاں کہانیاں بیان کر کے سانوں سواد کر نال کچھ نہیں ہونا جو مردا رب آیری پچھلیا ہو رہیوں فرمائی نے میرا طریقہ ایوے رہنا انت میں کافر جڑے بڑن گے انت برباد تباہ کر کفر میرے گفر دے صحابہ مجید اللہ ہدایت نبی پاک دے علم نو. ضرورت سمجھا کہ انہیں دو قبول ہی نہیں کی تھی. توجہ نہیں فرمائی نہیں انہیں آ کیا وہ کافی ہے واہ واہ الرحمن رحمان القرآن خلق السان المحل بیان رحمان نے قرآن سکھایا الرحمن رحمان القرآن قرآن کی تعلیم دی خلق السان المحل بیا محمد پاک انسان کو پیدا فرمایا اور قرآن کا بیان یہ مطلب نکلیا ایک قرآن ہے دوسرا قرآن دا بیان ہے توجہ نہیں ہو فرمائی ایک قرآن دوجا قرآن دا قرآن اللہ تعالی دا بیان مستفا محبوب دا چلنا ٹرنا بانا کرنا ہر کام قرآن کی تفصیل کتاب لیکن آپ ٹی ویا تو فارغ ہوئیے انگلش دی بکواس تو نور خدا کا بھی نصیب ہو اور مائے ملتان گیا تقریر اتوسے چشتی کتابانی تیک انا کو فانو کی پتا شیر کی ہوں خدائی کی ہوتی कोई नबीना थी मैं गलती अख मिली सामने कुकड़ खड़ा जिथे बे कोई गल करे ना मज दुक्कड़ी जो कोई गल करे ना घोड़े दू आके कुकड़ खड़ा थी बेचारा मेरे को भी लख दिताबा हो गई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 میرے مستفا کریم خود کی سبق پڑھایا روایت پہلے نمبر کی کتاب اس کے حوالے حیات الصحابہ یہ تبلیغی جماعت جان گے رائے منڈالی قوم دا گھاٹا جان گے ہوں جما نا جا پوسف کا دلوی ان دی کتاب ہے ارب کے آئی میرے گول اس واسطے پہ دسنا جڑے سنی بی نے کتاب حدیث نقل کی توجہ ہے بولو بولو سبحان اللہ آ، آ, آ سامنے آ گئی سفر نمبر بھی نا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کتوں کٹی تے نہیں سنیا میرے پاک نبی اللہ عمر بن یا بن یاد قال اوديا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب يا صحابي يا النبي صلى وسلم بكتاب الوفيق ففقال كفى بقومهم قالوا ضلالتا ان يرغبوا اما جاءهم به النبي وهم ملوا نبي غير نبي وما كتاب غير كتابهم فان الله تعالى عز وجل اولم يفهم الله انزل الله عليك الكتاب يتلى مرے پاک مرے پاک میرے پاک نبی سرور کا قرآن سنایا ہوں نبی لگا میرے پاک نبی زبان ساڈے واسطے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے ساڈے سا نبی زبان کس ہو چنگا لگائی تمجو نل بول سبحان اللہ سرکار ایک کتاب پیش کی گئی کتاب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 میرے پاک نبی سرور اے بیان زمین پہ فرمایا اتو اللہ قرآن آیا اللہ سونے نے اللہ سونے نے فرمایا کیا انہوں دا سڈے قرآن تے گزارا نہیں ہوں میں پوچھنا اپنے نبی دی کتاب چڈ کے کس اور دی کتاب, دی کتاب تے, تے, تے, تے نبی دی کتاب سے جائے تو اپنے نبی چڑ کے کسی نبی ال جائے نبی فرمایا بڑی آم آم بے وقوف تے گمراہ نبی ال جائے تو نبی کتاب وال جہ گاہ کافرام وے وہ ترقی ٹھیک ہے ایک ہوں روایت اور سنا سناوا بولو بولو بولو ہوں سناوا شیر خدا عمر بن خطاب شیر خدا عمر بن خطاب عمر بن خطاب حوالے سن جی ہوں روایت پیش کرنے لگا کنزل امبال جلد نمبر پہلی کتاباب دوسرا س جلداں کی پہلی جیل روایت موجود حضرت محدث اصل محدس جنہوں تو یہ نہ لیے وہ ہے مسند ابی یا حدیث کی کتاب مسند ابی یہ کتاب نے تو دیو بندی نے اپنی کتاب ہزار حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی روایت خالد بن فرما نے میں امریکا تھا ایک شخص آیا ابد الس قبیلے کا رحن سلاقے کا سوس علاقے کا حضرت عمر نے فرمایا تو فلانے کا پتر فلانے ابدی قبیلے کا آدھا ہاں یعنی ابد القیس قبیلے کا آپ جدو یہ سنیا سوٹا چکیا عمر نے مارنا شروع کر پوچھ کے اے تو فلانے دا پتر فلانے کٹنا شروع کر حضرت عمر نے انہیں آخیا مال آ یا امی امیر المومنین میری غلطی کی ہے کیوں کٹ جی پے فکا لا عمر عمر نے فرمایا جلس بہ جاؤ فجا سا بہ گیا حضرت عمر بن خطاب علے دسیاں نے غلطی کی ہے فرما فرمایا تل کا آیا تل کتاب المبین اللہ حضرت عمر نے سورت یوسف نہیں آیا تھا پہلیا پڑھیا یہ آیات کتاب مبین دیا اصل قرآن اتارے تاکہ لوگ اقل والے بن جان کی بن جائے اکل تو اکل والے بن جان نہ کچھ سوال ہے گاسن کس سونا بیان دینے سب تو سونا بیان علم دینے جہا بھائی اب میں کرنے تبھی بے خبر تو پہلو ہوں توجہ فرما تین خبر سورتف دیا شخص دے سامنے پڑی تے تین تین وار ہاں کٹن بندہ سدھا ہوں ہاں یار ت ہی ویکھنا کئی ٹگے ہوتے نے وہ اشارہ سمجھتے ان پہ سائیں آخ نا مرے وہ سمجھ جا بھی کئی ہوں پچھوں کو پوچھ بندی کئی والا جانور بہ ہے چھال مار کے بیڑی تے تے کئی بار پوچھوں چک مار پھر وہ سمجھتا میرے کوئی گل بات ہو رہی ہے کوئی فون ملیا میں کسی پاس جانا ہے کوئی گل کرتا پہ میں ایو نا بندے بھی اسی طرح کوئی حضرت بلال اشارے آگے سارے کوئی پھر میرے واگو جڑے گدر ہونا پھر چابو کی چاہیے فوٹے حضرت حضرت عمر نے کٹیا، تنوارا، کٹیا، تنوارا جناب سرکار نے قرآن پڑھیا قرآن پڑھ کے گلتی کی آرمایا دانیال کہن لگے آپ کیا نے حضرت دانیال دیا کتاب لکھیا نے دانیال نبی نبی سن کتاب شخص لکھ کے ہزور پاگ کی دنیا رہے آخر گلتی ہو گئی ہوں جو حکم کرے گا میں تیرے حکم پیچھے چلا گا حدرت عمر نے فرمایا میرا حکم ایٹ گرم پانی لے چے رنگ کا سوف لے مٹاوا جا مٹا کچی سیاح سی اور سڑے روے حوالہ غلط تو میرا سر ہر گل کی پچھلیاں مطلع دو مطلع دو لوکا دے لوکاں نے اپنے نبییاں دیاں کتاباں جی رب کی طرفوں آئی سن نہ ملاوٹاں کر لی حضرت ملاوٹ وچ ملاوٹ کافر ہو جڑی کتاب ہی تھڈو کافر دی ہو میرے سامنے میں گھاڑ کے گلا کرنا چاویں بندے کی چند محنت کرنے والا مر ج بکواس کرنے والا چاچ سیاد نہ سٹو اگد زمین چاہ مہمان اس گھر در گل رواج توجہ ندی इसराइल एक शख्स घर कुत्ती उस घर आया मेहमान कुत्ती गहमान आया ना तो कुत्ती ना भाकी उन्हें आख्या सा मेहमान हजूर फरमा ने जेडे बेच कतूरे पाए सर ना गुलर गुल्लुरमानू भ कर लगता کتی چوپے امم چوپے وی چوپے جتورے اللہ تعالی نے اس زمانے نبی الحیح کی تھی کہ اے مثال ہے جہ نبی آخرو زمان دی امت چاول گے بے وقوف تے بے علم, علم دو تے تنقید کرا چاہ باقی جڑا صاحب علم ہے اتنے آتا سچ جا مرادی ہے میرا کھوتا ہے معلوم ہوا گلو رہیوں کی اگر یہ حدیث اے بھی حدیث مانا وکرام میرے دبان پر فاروق آدم رضی اللہ سرکار نے اگے فرمایا لا تکڑا ہوتا نہ پڑھنی فلا تکرہو آہد نہ کسے اور پڑھانی اگر مینو خبر پہنچی تے پڑھیا پڑھایا تینا دیاں گا یاد رکھے گا ہالے میں حالے ہاتھ اولا رکھے آئی پھر تینوں دساگ میں کیا نبی عمر توجہ فربا سجنا سد کے میرے حضرت فاروق آلم نے یہ جڑا عمر نے ہوں اپنی گل سنائی دے دربار والی آپ فرما نے میں اٹھیا فرمایا کہ مدرسے کتاب میں لکھ کے لے کے چمڑے میں ہلور سکار کو کولا بیٹھا رسول اللہ یہ کتاب میں لکھ لیا نسخ کیوںستا تاکہ ساڈا علم بد جائے قرآن تے ہے یہ نالو بھی رل جائے مہربانی فرماو سان پڑھا چہرہ انور لال سرخ ہو گیا آپ کی آدت مبارک سی جدو ناراضگی سی چہرہ انور دے لالیاں مبارک سرخ سرخیاں باہر بخدیاں سن آپ سرکار دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا سمن دیا بھی سلاؤ جا میا پھر ری گئی نماز آ جا جا بو ہن بلایا گیا نماز دہان بنسار ایک دوجے نئے سلاح سلاح فڑو ہتھیار ہتھیار فڑو پڑکتا ہے نبی پاک کسی ناراض کر چڑیا وے ہتھیار فڑو تو لہ گاٹے نبی داٹے نبی نج ناراض کر چھوڑیا اٹھو پڑو ہتھیار ہتھیار بڑ گئے نبی کے نبی پاک نے انی قدوتی تو جب میں ہلکا لے میں سارا تو کمبے چودہ سو سال نہ حضرت عیسیٰ دے بول رہے نہ حضرت دے بول رہے پر ساڈے نبی بول محفوظ نے تو سن رہے صرف امت مستفا محفوظ نہیں رہ سکیا اگر فرمایا وہ لوگو نو اللہ تعالی جامع کلام بخشیا کی مطلب لفظ تھوڑے ہوندے نے میرے سمندر آدر بڑے میں چٹی سفید روشن چمکتی صاف شفاف شریعت لے کے آیا جیسا چلنا فلا تھا پریشان حیران نہ ہورے چلو تو میںا چوجہ نہیں ہو جا بندہ چان جاتے نا راہ نہیں در ہوتاب ہے جینا پر حیران اگے نا ہو دو نسارا دھوکھے چ نہ پا توجہ نہیں فرمائی پریشان کی دینگے تو حیران پریشان ہو تو حقت آیا قسم خدا دی حوالہ سو نبی پاک سرکار نے میں نہیں فرمایا خیر خرو نے کرنی سمل لوی رجلو نام سمل فرمایا بہترین افضل دور میں محمد, او محمد بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی کیوں مبارک دور نبی دا دور صحابہ دا دور اس مبارک دور در کتوں تعلیم ملائی نہیں گئی صرف نبی رکھی گئی توجہ نہیں فرمائی دا دور کا ملاوٹ کی حضرت آ کتاب جی میرے کو سجا فی موضوعات لول امام تاش کبرا زادش کوبرا زادہ جلد نمبر پہلی جلد نمبر پہلی سفا نمبر دو سو انسی یہ تین جلدا کی کتاب تے میرے کو پوری تے میں پہلی جلد حوالہ پہ دس یوف کا انا امر بے ناس لما فتحانے فرمائی نے کدھر چلے روزہ کھولنا ویلی روزہ کھول چلے نیل روزے تو وقت کو نہیں ہو ٹائم کھلتا میں نماز دا بھی پتا بولا بےمانی نماز پڑی نماز پڑھ ہاں جی یہ نماز پڑھ ایمان جڑ سی نماز ہی کمور توجہ نہیں کیتی میری گل سیا آتے نے ہمیشہ ہانڈی کا سواد خروڑی ساری گل سمیٹ کے نتیجہ ضرورت قرآن آک ہر دماغ سدکے جا اسکندریہ ملک فتح ہویا کتب نے بڑے بڑے اوے سن کافران لائبریری حضرت بن بنا صحابی جا کے فتح علاقہ چٹ لکھی حضرت, حضرت فاروق کی مل مل عمر, عمر بن خطاب کتابیں نکلیاں نے اجازت دو ترجمہ کر کے عربی پڑھائیے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو کچھ کتاباں اگر اللہ دے قرآن کے مطابق قرآن کافی ہے اگر اللہ دے قرآن دے خلاف ہے تو پھر پڑھائیے کیوں فتا قدم اعدام فرمایا کتابیں دے دے کتاب ہی ساڑ دیا کتاباں ساڑیاں نہ کافر والیا نبی فرمایا خیر الرو نے کرنی سمبل نہ سب سے آلہ دور, دور ترقی یافتہ میرا تو میرے نہ گمراہی آئی کسی پاس دنیا اللہ دی ہدایت رہی تے پھر عذاب کیوں حضرت عمر کے نے دورے خلاف زلزلہ آیا زمین تے زلزلہ آیا حضرت عمر نے زمین تے پیر مارا فرمایا ہلتی کیوں ہے امر کہڑا انصاف کرتے عمر کا پیر مارنا سی زمین کھلو گئی جتھے قرآن دی ہدایت صرف ہوے رب اور ہولی کیوں پہلنی ہے ہولی کیوں پہلنی ہے اصل کہڑی بغیر تھی تیرے نہیں توجہ نہیں ہوگی آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے سن لے اگلا دور آیا درجہ گھٹ گیا گمراہی بڑھن لگی مامون رشید ہارون پتر سی سو چاہ چڑیا کہ اصا کتاباں روم دے دیاں نہ منگائیے منگا کے ترجمے کرا کے نہ پڑھائیے انہیں پیغام بھیجیا روم دے بادشاہ سنیا اسا کہ آ نہیں بھیجتا مامون رشید نے فوج تیار کیڑھائی تاکہ زبردست پادریوں جدو خبر پہنچی روم بادشاہ عیسائی نو بھی کتابیں پادری پا کٹھے ہوئے انہوں نے ہوئے جی مسلمانوں کے پر خچے نہیں نا تے بغیر جنگ تو تباہ کرنا جان دے حوالہ حوالہ حوالہ حوالہ ناسا فن حوالہ نا سانبھن تے دند بھان حوالہ دندان شکم بل امرغبل خلیفۃ المامون فی علوم الروائل ارسل المامون الى الملك المذکور وطلب الكتب ولم يرسل فغضب المامون وجمع على صاکر فبلغ الخبر الى الملك فجمع البطاریک والرهابين فشاورهم فی الامر فقالوا قالوا ان اردت القصرہ فی دین المسلمین وتزلزل عقائدهم فلا تمنعهم من الكتب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 تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی تجربہ جو اثا نبیا کی ہدایت چڈ کے فلسفے فڑے دیاں تفلا دے پیچھے پایا اصا اجڑ گیا تا نبی سید لمبیا آیا ہے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 فرقے بن گیا فرقے چھتی فرقہ فرقا بن گیا فلانا فرقہ فلانا فرقہ ہر کسی نے نوی متی بنائی ثابت کرو میرے فرقے شروع اسلے بنے اسلے فربادی اسلے آئی فرقے کی اخیر اسلے ہوئی جس لے یہودی تعلیم داخل مزر ہوئی ہے مسلمان اچھا کمزوری آ مزر گئی مزر آ لیکن مزر فرق صحابہ نے کچھ قبول ہی دور چھ کے دوسرا دل حاصل کیتا گیا لیکن اللہ دے قران کی عظمت جڑی سی نا دلانچ پھر بھی ہے سمجھ دے سن مخدوم ہوتے میوے لیکن پڑھن پڑھاوا نے بھی ہونا چاہیے وہ ہو بھی ہونا چاہیے سارا کچھ ہونا چاہیے دین رکھا بھائی داخل کر لیا داخل اچھا کمزوری آ گئی وہ طاقت مسلمانوں کی رہی سجنا یہ جڑا ساڈا دور کیا ہے اس دور در لوگ بھی قرآن حدیث سمجھا یہ آل ہے اظیم ہے دور دے اندر قران حدیث شریعت تب نبی دی تعلیم علم نو حکیر سمجھا گیا کہ پڑھن پڑھنے نہیں میری گل توجہ سبج میں بالکل آن کے ہوں مکھن کٹ کے دے رہا اپنی تقریر رڑکی دا جیڑا رڑکا میں مارتا رہا انہیں مکھن لے کے ڈر جا پڑھن پڑھا من دے کابلی جیڑا کوئی پڑھ لوے سکھ تے لوے, تی آ جاوے کا مزاق اڑایا گیا نو نکل نکلا مول ہی بن گیا ہے پچھے ہی رہ گیا جی پسمان سے ہی ہو. داخل کیا ایمان دسو آلہ تعلیم کیج نہ کوڑ نہیں مارنا اے ترساں دیسی بندے جڑے نا دیسی بندے نو بے شعور آخیا جا رہا ہے یہ شعور صرف جہے اتلے جہے آپ شعور والا او آلہ تعلیم کیجدے ٹھیک ہے اچھا نو پڑھن حتا کہ کے حکومت آتی ہے بھائی مدرسے دینی انگریز دی بکواس تعلیم داخل کرو کدی یہ بھی انہیں آخر کہ سکول تین مدرسے دی تعلیم آ جائے میں مثال دینا آئے دن بکواس بیان آیا ہونا مولویوں کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے کدی یہ ای بھی آیا کہ ڈاکٹروں کو مولوی بھی بننا چاہیے اچھا یعنی دا مطلب انگریز دی دی کی تٹی کی ہر کسی ہے نبی توجہ نہیں وہ فرمائی معلوم ہویا یہ کتے اسلے قوم سمجھی حکی تعلیم بغیر نہیں معاشرہ تعلیم بغیر تے جی نہیں سکتے رب تو بغیر جی سکنے آپ تو بغیر نہیں جی سران تو بغیر تو جی سکنے پر انہوں تو بغیر نہیں جی سکتے یہ جکبا سوچا رہی حکیر جانا کافران پرانے والی سوچ آئی گیا نبی شور لے کسی شعور نہیں سانو یہ شعور کافی ہےڑایا انہیں آخیا کہڑا دارجا نے کی مصیبت پیڑی ہے کوئی نل <سؤال> قرآن شریعت حدیث رکھو رب وقت ہلا شریف فرما ہے میری سنت بدل دی نہیں میں سنت پھر دورائی آیا ہے ہے آیا جس علاقے آیا اس علاقے دے وزیر اعظم نے آخیا کشمیر دے وزیر اعظم نے آخر ہے میں قبرستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں لکھاں بندے کر لکھاں لا تعداد گریندے نہیں پائے کنے گھر کو گئے پتہ ہی نہیں پچھلیاں پہ لگتی ہیں جہے جانے بھی شروع ہو جاپی اخباراں پت کے وے کہڑے زیادہ کوئے نے ہسپتالاں سکول فوج تا اخبار پڑھ جنا گرک میری دبان کٹی ستر ہزار فوج پتہ ہی کوئی نہیں سان سپاہی دسیا لاہور آخیا مولبا توام رونا حکومت پی کڑی تھان ستر ہزار فوج دا پتہ ہی کوئی نہیں چودہ تھانے پتہ ہی کوئی نہیں کو نشان کتے سی زلزلہ آیا آیا تے زمین کا منہ پٹیا واپس گیا تے جوڑی گیا ہر شا بھی چر گئی پینتی پینتی سو لڑکی سکول پی گردی سی گردی سی پی پینتی پینتی سو لڑکی ٹھنڈے علاقے تھن سرمایہ دار دیا تھیاں اوتے ہی سن آپ ادھر سن اوے سکول فیسا بھی بڑی سن اوے پھر سنا کھلے کھاتے <سؤال> بڑا کو جام سی، شراب بھی پی سارا کچھ ہوں نبی پاک سرکار تکریر ایک میرے مان سر دوست دسیا سائبر فرمایا ہاں بلکہ میرا خود عزیز ہے ٹرک کے رشتے دار عمران صاحب نام آسان ٹرک لا کے تیری چشتی تکریر لا کے جا رہے تھے مان سرے دلاک پولیس والے کیسے تھی کھو لیے انہیں آن پتا نہیں اس علاقے مولوی کی تکریر چلا گجر کا گاڑی چلے موت تلے یہودی کی بکواس چلے رنگ نساو کا وا چلے سکھاو بارے کچھ ہو رب کا قرآن گل بیان کرنے کی اجازت نہیں رب وقدہ حلا شریق مولا پینتی پینتی سو لڑکیاں لڑکیا کے سکول نیتا علم حاصل کرتے سن پے رب دا نور جو پہ دے سن اللہ نو غضب آیا خزاب میرا نور کیوں پڑھ پڑھتے پے مسجد بھی سنیے سنیا برباد مولانا صاحب محمد رمضان سدھی مسجد بڑھانے رحمت رتوجوار یہ خدمت کر کے جایا جی یہ بچا وہ کرانا ہاں ہوں تو کنجر جہ نچ نا. پنجاب نچ پنجاب نچ پناب نچاب کنجر جاسپتال بنایا لئی دات لئی دات لئی دات. سہارا سہارا ٹرسٹ ناروال انہیں کھولیا قوم باش ان آ کے دکات دوں میں کہ मुंज कुटाई आने वारी सा कि इथे भी छेती आवे لر فرنے سن کفر لے سن اچھا شروع کر دیتا دنیا شروع کر دیجنا ہوں فرما رب و شریف لاتا مسجد بھی ہے سن نماز بھی پڑھی سن یارویاں بھی ہوں سن مجلسان بھی پڑھی سن اوارویں دو ملاد بڑے جلسے ہوں سن بڑی کوٹیاں ادھر زیادہ کھاتا یا حکومت ہاں جی آ لندن چلتے ہیں کوٹھیاں کوٹیاں کروڑوں روپئے دیا کشمیر وہاں علاقوں بڑی پڑی سن آپ لندن پر سجنا سو اتنے بڑا کچھ ہے سی قرآن پاک بھی موجود سن مسیط پی سن مگر ایمان جو نہیں سی کو فرنا دشمنی سی اللہ دے قرآن حکیم دلیل سمجھا گیا پڑھن پڑھاو دے قابل ہی نہ سمجھا گیا ہر کسی آخیا انگریز ترقی ترقی لگے جیواں گے جیواں گے ورنہ کھے جیوا گے باقی میں تمہیں جیون دینا زندگی بچا والا بھی مائیا رکھ والا بھی مائیا جائیں لینا وا کوئی رکھ نہیں سکتا جب میں کوئی لے نہیں سکتا اچھا لانا تسی پی گئی ہے میری قرآنسٹ لگی موضوع ہے آنے نے نبی پاک نے دسیا کنے نے کس لے آنے نے کی حالات آنے فرمائی سارا کچھ بیان کیا بیان کیا دیکھو وہ جو عزاب آئے نے تو اگلی قوم کی پی آئی ہے حکومت والے کی پہ گوورمنٹ آخر جی شہید ہو گئے اچھا اللہ فرماے عذاب دینا عزاب فساوا نبی بھی فرمایا کیا عذاب آزاد آ کئی نام مراد پہ آتے ہیں رحمت ہی رحمت میں میں رحمت سی آتا ہے ہاں میں جی اللہ کرے تھوڑے چھتی بھولا پہلو عذاب آیا جائی امریکہ چھے دو کروڑ بندہ طوفان چتم ہوا آغاز ادھروں ادھر ہوا وہ بھی شہید اچھا امداد دین واسطے کون آیا کھڑا ہے امریکہ برطانیہ یہاں زلد لیا کئی کتیا لاہور چالوی کی کرتے کنک بھیج دیتے ویکھو بیچارا امریکہ کن ٹرک گلی آتے ہو یہ نہ ہو یہ تکواسا نے ہو زلد لے لیا اے پہلا منکا ڈگا ہالے ہو ملکے ڈگنے نے پیچھے ہاں کیونکہ اصا ٹس تو مس نہیں मैं آزاد ویکیا رکھی میں تحت میں امریکہ برطانیہ انڈیا سے سارے کافر جو انہاں دے پائے یہ امداد اس واسطے دے رہے کہ وہ مسلمان نے یا اس واسطے دے رہے نے کہ وہ انسان نے انسان کی بنادے پہ یا مسلمانوں کی بنادان انسان میں پھر سوال اٹھایا میں خیال مو یہ دسو یہ تے انسان سمجھ کے امتاد دے رہنے کافر تے جڑے عراق افغانستان تی تی لاک بما مار چتے بلے سن وہ انسان نہیں تھوڑا کیوں بھائی عراق انسان نہیں بستے افغانستان قبیلیاں رب غرق کرے متا ادھر اپنے ہاتھی ماریا تھی چکر زالے ماں امداد غرق کرایا طریقہ سیکھا قرآن کنڈ کیتی یہودی دے پیچھے لگے تو تے غرق ہون دے اسباب دیتے ہیں انہیں غرق کرایا پر ہوں امداد لے کے کیوں آیا ہے کہ ایک فصل تاری جاتے ہومداد نوی فصل تاکہ رب دے, دے ازاب تو نکلنی نہ سجنا قسم خدا دیس قرآن دی تا اسلام دی تحکیر دی بس، بس، بس، ایمان، تُو کی تاخیر مفت لام بسان کی حج دکاتے کوئی نہیں جب تک قوم کفر تو ٹوٹتی نہیں رب دے قرآن حدیث نبی شریعت دی تعلیم آلہ سمجھ کے انہوں تامن نہ نہیں ایک دانہ ہے ہال بھی پے ایٹم بم جدو ترقی کرنی ہے نا سواد اس لونا آ جا دلدلہ آیا نا دلدلہ پھر نا جدھر ایٹمی پلانٹ پہ مڑ کی بننا مڑ ترقی ہاتھوں سارے بلے تیجانے بلے تیجانے تیجانے جانے لیکن حدیث دی اینا چنائے اینا چنائے اینا چنائے قرآن حدیش کی روشنی ہے میرا بزرگ میرا میرے شیخ مکرم مجھے حاضر فرما ہوں سن کئی بار فرمایا آپ نے کرمپور بہاڑی دے اندر تقریر کردہ فرمایا اگر تفر نہ چھوڑو اگر دلدل عذاب نہ آن تو میری قبر کھلے مار فرمے ہوں سن جیڑی نسل ہوں سکول سا... تیار پی ہوتی ہے لگ نہیں لگی جاگ نہیں لگی, لگی. اور اگلے تیاری کرڈے تبدیلی آئیے او چکلے چلتے پیوی او بےغیرتی آم او ننگیاں فلما آم نے او لگتا جی نہیں رنگی وہ جی فراؤن کی قوم عزاب آ سو شامو شام کرتے لگ جائے سال کی بننا انہیں امداد بھول جا گے اپنی کٹھی کرے امداد پہ کٹھی ہو مہمانی اگلے کوری تھی کتنے منہ چی آگے کی خدمت کریں امداد گڑ پہ اخبار آیا دوپہر میں لڑ کے ڈاک کے کھلو کے لوٹ لوگ دا دا بندے مرا کے ڈاکے بجے ایمانکے ڈاکو جڑے ہوتے وہاں کا پیچھا کر یا ناظم کے ڈیری دم پی اے ڈیری کا مہمان ہوا یا وہ ایم اے ڈیری کا مہمان ہوے گا تین بوسن گینگ کی ساری خبر ہے کنہ کے ڈیری کے مہمان نے کنہ سورا کے کول وسن نے ایم اے ڈیری کا مہمان نہ ہو میری دبان وڈی یا وزیر خنویر دے مہمان ہو گے یا کسے تھندار ڈیرے دراؤنے ہو سد کے جا جی بندے آرہ چار دہا مار کے ہر شا ل لینا نے ترس کھانا اگاں پہ چان سجنا ایویں بولا بنیا کو بچے مدا کے کرنی ہے جہے بچ گئے ہیں وہاں واسطے سودا اتنے کافی پیا بڑا کچھ پیاان ویلے نے ने ویلے نے بس والا کوئی نہیں دا کرنا گھر ویلے نے اللہ گھر ویلے توجہ ویلے سجنا نہ دھوکھے دہان گفر دے نہ چیزاں تو سکول ٹی وی ووٹ تو ٹوٹ جا تو جداب جن انفر ٹوٹے گا سچے لگ جی آداب تینوں کچھ آخ جائے آن سجنوں اس مسجد شریف کی خدمت چکرو جنے ہو سکتے جے جن ہو سکتے جے اس مسجد شریف جتھے سریکی ہندی کا مطلب یا کمریس اندی تو اندی سنیکی سبحان اللہ